اردو ویلے سے آپ بھی کیا صاحب جس کو خرید کر دو اس کو پڑھ لے اللہ سلیل آج کے بعد جو ہمارا یا علوم کا درد تھا اس میں یہ بات آئی تھی کہ بعض لوگ دن کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جذبہ اپنے علم کو جتانا اور دوسرے کو دلیل کرنا اپنے آگے لاجواب کرنا ہوتا ہے جذبہ ذریعے ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہیں دبدبہ قائم کرنا اور اگلے آدمی کو گرانا اور کو ضروری کرنا تاکہ ہمارے آگے لاجواب اور ہتھیار ڈالے ہوئے تو، تو کار کیسے کام کرے آدمی کچھ جن کا مسئلہ پوچھے آج آدمی بات ہوتا ہے کیسے بتائے مجھے پاکر بات یاد آ گئی ازمارے حضرت مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے نظر جات بند فرمائے ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا کہ تو کتاب سامنے کس اٹھا کر لیا ہو اور سے پڑھ کر سنا تھا کہ کتاب میں مسئلہ ایسے لکھا ہوا ہے ہوا کی بس رستے حال ہے کیا اپنے لمبے جتانا ہی نہ ہوئے میں نے یہاں جمع پڑھانا شروع کیا ستمبر سن چورہتر میں وقت صاحب کیلنڈر سے معلوم کرے کہ سب تمبر چورہتر کو پہلے جمع کب آیا ہے پہلے ہفتے میں وہ ڈیڑھ سو سال کا کیلنڈر ہمارے پاس ہے نا پیچھے ایک سو سال پیچھے کوئی ہے تو نہیں ایک سال آگے کوئی تو مجھ سے خطبہ میں زبانی پڑھا کرتا تھا مولانا صاحب نے اللہ نے فرمایا کہ خطبہ برفدار کتاب سے پڑھا تھا تو خطبہ نے کتاب سے پڑھنا شروع کیا فائدہ یہ ہوتا ہے آدمی کے سامنے کتاب ہوتی ہے آدمی پر ہیبت نہیں آتی صاحب لوگ کہتے ہیں ٹینشن احبت نہیں آتی ہم اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی کے نفس کی اصلاح رہتی ہے کہ کتاب سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے جی اس کو کیا آتے ہیں وہ بات چل رہی ہے آگے اور یہ بات ہوگی تو اس میں اصل ترتیب یہ ہے کہ جس طرح ماں پیشاب پخانے میں لت اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو اس کے لیے اس کے جو جذبات دل میں ہوتے ہیں یہ جذبہ صرف کو جو صاف ستھرا کرتی ہے اس وقت کے جذبات ہوتے ہیں مسلح کے یہ جذبات ہونے چاہیے ماں کی شفقت اور محبت کے جذبے سے سشار ہوتا ہے हाँ. جذبہ سے خرچار ہو ایک آدمی کے دل میں جو دوسرے کے لیے جذبہ ہوتا ہے اس کا عق پڑتا ہے اس پر میرے دل میں جو آپ کے لیے ہے نا میرے دل سے اقس کر وہ آپ پر گرے گا اور آپ کے دل میں بھی میرے لیے وہ جذبات آ جائیں گے جو میرے آپ کے لیے اگر میرا دعوت کے جذبات ہیں اور مجھے یہ تو ہو کہ آپ کتنے محبت کے جذبات پہ دوں گے یہ کبھی نہیں کیونکہ آ مومن کا دل اس طرح ہے المومن آل آل میرت آل آل آل آل المومن ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے تو آئینہ کیا ہوتا ہے کوئی سامنے کھڑے ہوں سب کچھ آپ کو بتا دیتا ہے جو آپ ہیں وہ آئینے میں اقس آتا ہے ٹھیک ہے نا ایک آدمی کا دوسرے آدمی پر عقص آتا ہے مومن ہر کام کو ایک کمائر آدمی کرتا ہے ایک اناڑی آدمی کرتا ہے تو آدمی اس کو خراب کر دیتا ہے ایسی خرابی پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی کا خرچہ بھی ہوا اور آدمی کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے کام الٹا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اناڑی آدمی سے کرایا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کام کو بھی آدمی کرائے تو اس میں کام کرنے کے والے آدمی کی دو باتیں اس میں ضروری ہیں ایک مہارت ایک دیانت ایک مہارت ایک جانت یہ تیرہ بارے میں جو دعا ہے اسے وہ لام دیں امداد نصول اللہ صلی اللہ رسول اللہ رحمت ربی اللہ ربی سب اللہ خدائے خزائے منا سی حفیظ لالی پہلا تو اس بات کا اقرار کیا کہ ماں ود نفسی میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا ہوں ترجمہ کرے ان نفا یا مار بندو نفس کی بنیادی خاصیت یہ ہے کہ اس کی چاہت اور میل برائی کی طرف ہے اتنے بڑے فتنے برسات سے بچنے کی اللہ نے تو ٹھیک تھی وزیر خزانہ کی بیوی نے خود اپنی کیا خود چاہت کی میں مائل کرنے کی صلاح نے بچایا بچے سب نے اس بار کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے اپنے میں بڑا کمال کیا ہے بڑا تیر مارا ہو یا لاب گری چھوڑا کیے میں اپنے نفس کو تو بڑی نہیں سمجھتا ہوں اس کا تو میدان ہی برائی کی تو ہوتا ہے اس اللہ کا فضل کرم کا مقرر تھا کہ جس نے فضل فرمایا اللہ رحمرب ربی اللہ پاک کا رحم و کرم تھا جس سے یہ بات ہو گئی تھی آپ دعا مانگ گیا اللہ مجھے زمین کے خزانے تھا فرما اور خزانے جو آتا فرما تو ایک تو میں اس کو جاننے والا ہوں علی جاننے اور حفیظ اور حفاظت کرنے والا بھی زیاد بھی ہے اور مہارت بھی ہے باغ میں سر بڑی قسم قسم کے مضامین ہیں تو یہ کسی کام کے لیے مقرر کیے جانے والے عملے کے بارے میں تو اس میں مہارت ہو اور مہارت صرف کافی نہیں ساتھ اس کے دھیانت ہو کیونکہ دھیانت نہیں ہوگی تو مہارت نہیں کام ما راجی فضا نقصان پڑ جاتا ہے ما راجی طرح فساد کرنا چاہے پڑھا لکھا آدمی فساد کرنا چاہے سمجھدار آدمی وہ زیادہ فساد کرتا ہے زیادہ پریشان کرتا ہے یہ دل تعلیم اللہ کے واقعے میں آیا ہے کہ کو ہم نے کہا کہ وہ غریب آدمی کو ہم پر بادشاہ بنا دیکھیے جی ہمارے زیادہ ہو بس ستن تلندری وجہ کہ اس کی جو ہے تو علمی مہارت بادشاہ کے لیے جس فلم کی ضرورت ہے فیم سین وہ اس کے پاس اور جسمانی لحاظ سے فٹ ہے رواجی کی ہو جاتی ہے ذہانت کو جانچ کیا جاتا ہے انٹرویو ٹیسٹ میں پھر کہتے میڈیکل کر چیک اپ کرے نوکری میں تو بڑے جھگڑے چلتے رہتے ہیں نا یہ مرکزی حکومت میں ایک انٹرویو تھا تو اس میں ایک افسر نے اپنے ایک چہتے آدمی کو انیس گریڈ سے اکیس کو اس کے باقی بڑے چیز رہے تھے فراہد کر رہے تھے کہ چھوٹ دے کر مجھے بھی لے کر گیا کہ آپ بھی جائیں گی کچھ بات نہیں کریں گی دی. کام رہے کدو کرے پر نہ کسی کے لیے کرنا ہو کسی کام ہوتے تو کر لیں نہیں کرنا پڑا میں نے بھی کیا جو آدمی منتخب ہوا تھا اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہونے لگا تو اس کے پشا میں شکر نکلے تو سارے بڑے انہوں بڑے خوش تھے بڑے انگاریاں کر رہے تھے نہ ہوا نیکسٹ وہ آؤٹ آف ٹرن آؤٹ آف ویئر کو سلیکٹ کیا تھا نہ ہو سکتا اس کی جسمانی فٹنس نہیں ملازمت تو لینے کے بعد ہی مار ہوا پھر میں علاج کرتا ہے لیکن لیتے وقت جائے ہے تو میں کہتے ہیں پمپا دھند نہیں سہتمند آدمی زیادہ تر ترین والی سن. پھر جسمانی لحاظ سے پھر ٹرمی لحاظ سے تمہارا کسم قسم کی بات باتیں وہ تمہیں پاک خود کیا تحت رکو اس میں تمہارے تمہارے خاکے ہیں اس میں تم کیا ہو کیسی جبکیت ہو تو؟ اس نے مندرکشی کی ہوئی ہے کیسے فسادی آدمی کیسا تکوا والا ہے کیسا ظلمہ؟ ہر ایک آدمی کی خاکے بنائے گئے اس طرح کسی چیز کے لیے کیسا آدمی ہونا چاہیے اس کی تفصیل پتا ہی نہیں والے جی آلوم کا مضمون شروع کیا تھا نا دل میں یہ جس بات ہے اس کا اثر آتا ہے یہ ایک دفعہ کراچی میں تبلیغ والے آزاد اجتماع کر رہے تھے تو اس زمانے میں حضرت مولا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اور وہی امیر تھے ساری عالمی امیر وہی تھے حضرت مولانا رحمۃ اللہ ایک صاحبزادے بھی تھے ان کے خلیفہ بھی تھے اور کراچی کے حضرات نے حکومتی عملے کے بڑے بڑے افسروں کو جمع کیا اور ان کا بیان انہوں نے کرنا تھا بیان ان کے لیے کرنا تھا وہ بیان کرنے کے لیے بیٹھے انہیں تعارف کرایا کہ فلانس سیکرٹری ہے ڈپٹی ایڈی سیکریٹری ایڈیشنل سیکرٹری ہے افلان ہے ڈائریکٹر ہے, ہے سارت سارت. وہ بیٹھتی ان کو ان پر, پر تاریخ ہو گیا جلال اور میں بہت سا غصے میں سب کو خطاب کر کے بیان کیا کہ یہ کوئی تعارف ہے مسلمان کا یہ افسر ہے یہ سیکرٹری ہے یہ ڈائریکٹر ہے فلانا ہے اس میں اور یہ چوڑا ہے اس مار ہے افلان ہے افلانے کیا فرق ہے ساتھی بڑے ڈر رہے ہیں بڑے گھبرا رہے ہیں یا اللہ ہے یا اللہ ہے یہ اللہ حضرت سال کا بیان گرم ہوئے لوگ کھپ ہو جائیں گے چلے جائیں گے سر نہیں آئیں گے وہ ہو ان کی بیکرامی کہیں نہ ہو جائے ہم نے بڑی کوشش کر کے ان کو جوڑا تھا ان کو لے کر آئے تھے کہیں کس میں جائیں کہیں رہ رہنے جائیں اور کا بیان اثر ہی ہوا بیان کرنے کے بعد وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ وہ گئے اور لوگوں کو پھر لے کر آئے اور نکاح نے ہمارے بارے میں جو باتیں بالکل ٹھیک نہیں اصل محلہ والوں کی بات اپنے نفس کی بڑائی کے لیے نہیں ہوتی ہے دوسرے کی جو ہے ضرورت کے لیے نہیں ہوتی ہے کوئی مفاد مطلب نہیں ہوتا ہے حقائق واضح کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے کی رضا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اس وقت میں جب تک کسی سے کوئی بات کہہ رہے ہو اپنے آپ کو صحت بھی گٹھیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنا ان ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے گرا ہوا سب سے گھٹیا محسوس کرتے ہیں ایسے لوگوں کی بات بری بنے ہوئے لوگ حضرت بلاش بھائی تھرن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے بڑے نوابوں کو بڑے بڑے علماء کو بڑے بڑے ریسو کفسروں کو کان پکڑ کر نکالا کر رہے تھے بائیں جب ان کی وفات گئی تو ان کے خلفات خلافات سے باقی علماء شاہر نے کہا کہ ادرت کی طرح سلوک کیا کرو لوگوں سے. تو کیا کرا لوگوں سے سلوک تو کر رہا کیوں نہیں کترجہ تھا ان کی حیثیت تھی ان کے پاس لوگ پٹ, پٹ, پٹ, پٹ کر بھی آتے تھے برا بلائی بھی کہتے تھے پٹائی بھی کرتے تھے کان پکڑ کر نکالتے تھے کھڑے بھی آتے تھے ہمارے ساتھی ہی کہتے ہیں کہ خانقاہ کھانا پینا نہیں رہتے تھے ہوٹل بنائے ہوئے تو اس پہ جا کر خود کھائیں میں نے کہا کہ وہ کھانا نہیں دیتے پھر بھی لوگ جاتے تھے کھانا دیں پھر بھی آ جائیں تو بڑی مہربانی ہو ایک ساتھی نے کتاب لکھی تو یہاں پشاور کو بھیجی یہ لوگ ان کے اسپال سے کافی بکے گی پہ کی کتاب بکھی باقی ان کو راپس کرتی پیسے ان کو ہم لیں خرچے کے پیسوں کو داغ کر دیتے چھپائی تو میں نے ساتھی سے کہا نے کہا کہ ہماری یعنی کہ ہم لوگوں کی کتابیں جی تو کسی لے لی امام غزالی تھوڑی ہے کہ کتاب سات سو سال سے چل رہی ہے اور چھاپا کھانے والی بھی کمائی کر رہے ہیں اور چھاپ کر لاتے ہیں مارکیٹ میں ناپید ہو جاتی ہے پھر نہیں ملتی ہے پھر چھاپتے ہیں لوگوں نے اتنے کمائیاں کر لی ان کتابوں سے ہیں ان کی حسی کیا ایک وزر گزرے ہیں وہ حضرت ملان شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے گزرے ہیں جس میں غالبان کی وفات ہوئی ہے انیس چوالیس کو وفات ہوئی ہے انیس سو ترالیس اور کی وفات ہوئی ہے اور ان کی وفات کہیں انیس بیس دلس اور بیس ہوئی ہے دس کے قریب ہوئی اور کتنی عمر تھی اس کتاب سے ایک سو بیس سال عمر ہوئی ایک سو بیس سال عمر ہوئی ہے جس میں سو سال درج کیا ہے سو سال درج کیا ہے اور دور دراز علاقے میں ان کا ان کی رہائش تھی لوگ ملنے کے لئے لوگ جاتے تھے تو گدوں پر ٹٹو پر بیٹھ کر یا پیدل چل کر جانا ہوتا تھا وہاں وہ جو بھی جائے کسی کو ڈنڈے مارے کسی کو دیکھتے تھے کر باہر نکالیں کسی کو, کو باہر نکالو یہ اس کی ڈار ٹپٹ ڈھک جائے لیکن لوگ اتنے جا سے ایک دن ٹھہر سکتے تھے دوسرے دن نہیں ٹھہر سکتے کیونکہ کی لوگوں کو کی جم ہو جاتا تھا ایک دن کی اجازت ہوتی وہ لوگوں نے سب سمجھائی ہوا تھا کہ جائے تمہیں گالیاں دے ڈنڈے مارے پٹائی کرے آٹنا نہیں وہاں سے جب تک کہ تمہارے مسئلے کے لیے دعا نہ کر لے ایک آدمی ہے کہا کے کا نواب تھا وہ گیا جب گیا ملا تو میں کس لیے آیا ہوں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں دعا کرنے کے لیے کو ڈرڈا لے کر مارا اس کو بھاگ کر اس پراگے پر چھپ گیا وہاں گیا مارنے کے اس نے چھپ گیا آخر اس نے اتنا دوڑایا کہ تھک گیا بڑے سے تھک گئے تو اس نے کہا کہ کس لیے آئے ہو اس کی کفلہ مجھلی کا دعا کرنے کے لیے آ سکتے کب ہو جاؤ یاد رکھتے ایک کام ہو جائے بس یہ کام ہو کھام ہوگی اللہ تعالیٰ کے مخبول دنوں کا حال ہے اور مقبولیت ہے یہ کہ جب ان کا اپنا آپ اتنا مٹ جاتا ہے اتنا بن جاتا ہے اتنی اصلاح ہو جاتی ہے کہ سارے اپنے آپ سے دلچسپ رہتے ہیں ہم اپنا ہاتھ دیکھیں نا کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کے ای بھی ایپ پر نگر دیا ای بھی ایپ پر نگر دیا مسجد میں بیٹھتے ہم ہوتے ہیں ہر ایک آدمی آ رہا تھا ہمیں کو دیکھ کر کسی پر گسا رہا ہے کسی کا ایپ سامنے آ رہا ہے کسی کی کیا سامنے آ رہی ہے یہ تمہارا ہال ہے اور یہ دراصل اس کی برائیاں نہیں ہیں کا گروٹ پہ میں ہوں کہ میرا یہ حال ہو رہا ہے کہ کسی کو دیکھ رہا ہوں اس کیب سامنے آ رہا ہے کسی کو دیکھ رہا ہوں اس برائی سامنے آ رہی ہے نہیں. کسی کو دیکھ رہا ہوں اس کی کوئی کمزوری سامنے آ رہی ہے کسی جگہ بیٹھتا ہوں لوگوں کی کمزوریوں کا تسکرا کرتا ہوں لوگوں کیبوں کا تسکر کر رہا ہوں اس آدمی کا ہوں, دل گندا ہے تو بات نہیں گندا ہے نماز پڑھ تو یہ بات میں گندا ہے آج کر تو یہ بات میں گندا ہے دستگی کی ضرورت ہے اس کی صاف دستگی کی ضرورت ہے اور جب تک باطن سے یہ گند صاف نہیں ہوتا اور اس وقت تک اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے ایک جنگلوں میں رہنے لگے تنہا کھیلے کرے بادات مجاہدات مراکبات اور کرتے کرتے کرتے بڑا بڑی مشق ہوگی بڑا مجاہدہ ہوگا لیکن دن کے ساتھ یہ بات کہتے ہوگی کہ ہم بڑے مجاہدے والے ہیں بڑے کوشش والے ہیں اللہ کے لیے سب کچھ ترک کر دیا مجھے پاتم نہیں آپ کی نیکی پر اپنے آمد آمد آپ کو افضل سمجھ میں رہے تو سمجھ نہ دل میں آ جائے یہ اجد ہے اب اس طرح ہوا کہ جنگل میں ایک عورت نکل آئی یوں عورت نکل آئی جیسے جذبات پر قابو نہ رہا کہ تو بٹکاری ہوسرس میں جو ہوش, ہوش آواز بحال ہوئے کہ سخت شرمندگی سخت ندامت اور دوڑے ایک تالاب کی طرف لانے کے لیے اس میں, میں ایک اس کنارے پر چار کپڑا رکھا ہوا تھا اس میں روٹی رکھی ہوئی تھی ایک آدمی نے آواز دی کہ بھوکا ہوں اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دیکھا میں کیا ہم کیا گٹی ہے لوگ کیا ہماری کیا دیکھی اور ہمارا کیا وہ روٹی پڑی ہے وہ لے لے وہاں پر کپڑے میں روٹی سے لی اور چلا گیا سانپ نکلا تالاب سے ڈسا اور موت ہو بس یہ آخری عمل قبول ہوا سب کے کا جو اس عزلت چالک نے کیا تھا کہ جب اپنا آپ ختم ہو گیا کیوں ہو تمہارا تو ایسا گٹیا حال اور ایسے گرے پڑے ہوئے اور ایسے بہت ہماری کیا نیکی باقی وہ قبول ہو گئی ساری عمر کے مجائداد ایک طرف اور ایک نیکی جو صحیح حال میں آ کر کی وہ قبول ہو گئی بزرگوں کا کہنا ہے کہ وہ نیکی جس کے بعد آدمی میں پیدا ہو جائے اپنے آپ بزرگ نظر لگے اپنی ذات، اپنی ذات بڑی نظر آنے لگے یہ اس گنا سے کمتر ہے جس کے بعد آدمی میں نے دامت پیدا ہو جائے کرنا مشکل ہے کر لے پھر اس کو مسلم طریقے پر کرنا مشکل ہے مسلم طریقے پر کرے تو خلاف ساتھ کرنا مشکل ہے خلاف ساتھ کر لے اس کا سنبھالنا مشکل ہے اس کے نتیجے میں باتن میں علو بڑائی اور او جو بانا ہے اسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ضروری ہے سب نیکی جو ہے وہ اللہ تعالی کے دربار میں قبول کا درجہ پاتی ہے ویسے میرے بھائی ہر وقت اپنے باطن پر ہر وقت اپنی حالت پر نگاہ رکھے رہے آدمی اور ہر وقت اپنے آپ کو سوارنا تراج خراج میں لگا رہے تاکہ جس کو کسی وقت بھی شیطان اپنے شیطان اپنے شکار, اپنے شکار نہ بنا لیا سچ بات ہے تالک اللہ کا جو ہے وہ تو بات ہے میں نے کا ان مقامات کا پیدا ہونا ہے معلومات میں زیادہ کا نام تو تالک مالا نہیں ہے کیونکہ ہم جماعتوں میں جاتے تھے نا تعلیم کرتے ان سے پہلے تعلیم کرنے سے پہلے تعلیم کے آداب بیان کیا کرتے تھے اور اس میں کہا کرتے تھے کہ ہماری تعلیم جو ہے یہ معلومات میں اضافے کے لیے نہیں ہے سر زیادہ میں بزرگوں نے کہا کہ اس بات کو یوں کہا کرو کہ ہماری تعلیم صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں ہے معلومات میں اضافہ بھی ضروری ہے نہیں سر بات معلوم معلومات میں نہیں آئے گی تو معمولات میں کیسے آئے گی جو بات معلوم نہیں ہوئی پرمل کیسے ہوئی صرف معلومات میں ذاتی کے لیے نہیں ہے ہماری تعلیم جو ہے یہ تو قلب کو متاثر کرنے کے لیے قلب میں تاثر آنے کے لیے اور قلب کا تاثر کیا ہے کہ جب وہاں پڑھا جا رہا ہو وہ جہاں مطلب مجمعین یا سبت و با الکل لباحم جرم مقصوم اور وہ جنم جس کا سب کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے آدمیوں کے نام مقرر ہو چکے ہیں بس آدمی پر آدمی کے بال کھال پورا بدن پر لفظات عادی ہو جائے تو جہنم اس کی طرف ہم بھی جانا ہے احتاب کریں جنت جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہو آدمی کو فرد خوشی حاصل ہو دل میں جذبہ ہو یا اللہ میں بھی احتاف را ابھی کافر یہ جی کہتے ہیں کہ آمیاد جن کو نماز پڑھتے یہ الفاظ کی طرف دھیان ہونا یا سمجھدار ہو جن کے الفاظ کی طرف دھیان ہو کر معنی کی طرف دھیان ہونا دوسرا درجہ ہو گیا تیسرا طرح معنی کی طرف دھیان ہوتے ہوئے یہ تصور ہونا کیا کی حضور میں پڑھ رہا ہوں اور چوتھا درجہ یہ کہ اس کو پڑھتے ہوئے اس کے اندر جو کیفیت بیان ہوئی ہے اس کا حال اس کے باطن پر بدن پر کاری ہو یہ چار درجے جب ہوتے ہیں تو کب مکمل ہوتی ہے درجہ کیا ہوتی ہے پھر آن الفاظ دھیان اور نیل کے صاحب ادا ہو رہے ہیں ایسے میں آٹومیٹک میں ادا ہو رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہے اور بس چل رہا ہے پہلی بات یہ الفاظ دھیان ارادے سے ادا کر رہا ہوں دوسرا جنگل صاحب کیا ہے جی مانی کی طرف دھیان ہو جی گلی صاحب تیسرا کیا ہے جی گلی سے پچ ماہ خز لگو جائے مارا سب تھی ہم نے دو بٹو بھجوان کر دی خزاب لگا دی اور کیا پوچھتی ہے واپس تیسرا دھیان کیا تھا جی امور صاحب امر صاحب کو اردو بن ہی تو میں نے امور صاحب صاحب تنازع اور میں جان بوجھ کر پسند بنی بار بار کرتا ہوں تاکہ سنتے سنتے سن کر اردو جائے سن سنتے ہو سنتے جائے گا یا جا جی تو تیسرا دھیان کیا تھا مر فاروق صاحب کہ اس بات کا پڑا لانا ہوں اور چوتھا کیا ہو جیسے نمبر صاحب حال کیسی تاریخ یہ مارت مدن رحمت اللہ ہے تراوی میں خود کرن بجیز سنایا کرتے تھے بس دیکھیں گے تو لوگ کیسے کہ جب کرن مجید پڑھتے تھے تو محسوس معصوصا جیسا کہ بکرا ذبح ہو رہا ہو اس وقت سے جو آواز نکلتی ہے تو ایک دو دن کی بات تو رہی ہے نہیں آہستہ آہستہ آدمی سیکھتا ہے رامچندر آپریشن سیکھتے تھے نا تو دو مہینے تو میں کھڑا ہو کر اس کو دیکھ رہا تھا تھے پریزنٹ تو گئے تو اس میں تو میں تو بہوش ہو کر گر رہا تھا شام کے ڈوٹی ہوئے ڈاکٹر مزدور کسان کی فائرنگ ہو رہی تھی افضل بنگا سے یہ عالیچند کے علاقے میں اور سرسدے کے علاقے میں مردان صاحب مزدور کسان سے زمینوں پر قبضہ کرا رہا تھا تو آدمی کا پیٹ اتنا پھاڑا ہوا ہے اور لٹ رہیں لٹک اور اس کو مہر پر ڈالا ہوا مریض کا نام تھا پاتی گل سن بہترک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اگست سن بہتر کوئی تین چار اگست بہتر اس کو جب میں دیکھا تو بہت سن ٹکرایا مجھے خیال ہو اگر اور کھڑے ہوتے ہو تو گر جاؤں گے بےشوں پر بہتر کرنج پر لہٹ جاؤں گا گرنے سے بچتا ہوں تو پہلے انہیں دو تین ہفتے تو ایک خوف اور ہاتھ کو دور کرنے کے لیے کھڑا کیا پھر اس کے بعد دیکھنے کے لیے کھڑا کیا کہ کیا کرتے ہیں تو دیکھتے دیکھتے اپنا حوصلہ احمد بنی تو اس کے بعد یہ کاٹ چھانٹ کرنے کی خبر ہوئی ٹھیک ہے نہیں ایک دو دن کی بات ہوتی نہیں ہے سب سے مشکل فن سیکھنے میں سب سے مشکل فن سیکھنے میں وہ باطن کی احتیاط احوال اور مقامات اور روحانیت ہے اس لیے کہتے ہیں کہ پانی کے اوپر چلنے کی کرامت کا ظاہر کر لینا یہ آسان ہے گرما روپ کو دیکھتے ہوئے نکاح گا، نکاح کر جگانا یہ مشکل ہے اور اللہ کا قرب جو ہے وہ پانی پر چلنے سے حاصل نہیں ہوتا اللہ کا قرب جو ہے وہ نفس کے تقاضے کو ناجائز تقاضے کو توڑنے میں ملتا ہے لوگوں کوئی بات پوچھتے آپ لوگ پوچھیں گے ایمان کا ضرورت ہے سب سے پہلا اور سب سے بڑا امن ایمان ہے ایمان بھی ایک عمل ہے ٹھیک ہے نا ایمان بھی اعمال میں سے ایک عمل ایمان بھی ہے لیکن وہ جو ہے تو شریعت جو ہے وہ دو وہ ہیں جو ہیں ایمان اور عمل ایمان جو ہے وہ بذات خود بغیر عمل کے بھی قبول ہے ایمان پر بغیر عمل کے بھی نجات ہے لیکن عمل پر بغیر ایمان کے نجات نہیں ہے اور اپنی ذات کے لحاظ سے ایمان بھی ایک عمل ہے اور او سب کا تو آیا ہوا کہ ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا جس کے ساتھ ہمیں ستر دفتر ایسے ہوں گے سات دفتر ممتاج نگر تک اور سب سے چھوٹا سا ٹکڑا لایا جائے گا وہ سب پر بھاری ہو جائے گا اور یہ ٹکڑا لا اللہ محمد رسول ہوگا تو ایمان ہوا نا سب سے بھاری وزن جو ہے وہ امال کے تلاز میں وہ ہے ہی ایمان کا اور سارے اعمال کی جو تاثیر و درجہ لگتا ہے اور سارے امال کا جو ہے سواب مرتب ہوتا ہے وہ بقدرے قوت ایمان کے ہوتا ہے بقدرے قوت ایمان کے بقدرے کیفیت اخلاق کے میں آیا کہ صاحب کا نام رضوان اللہ مہینے کا ایک مت زیادہ مت خرچ کریں اور بعد میں آنے والے لوگ کو کے برابر سونا خرچ کریں تو ان کو نہیں پہنچ سکتے تو ان کے جو تو یہ دو چار شیر کا صدقہ اور بعد والوں کا جو ہے تو کے برابر صدقہ یہ تو وہ ایمان اور اخلاص کا یہ تو تفاوت ہے جسے آپ لوگ ڈفرنس کرتے ہیں جی؟ تفاوت ایمان اور تفاوت اخلاص ہے ٹھیک جی؟ ہے طالبین کا والا جو شبیر صاحب کہہ رہے تھے اس کون بیٹھا ہوا تھا جی میرے ساتھ کہاں بیٹھے ہوئے تھے اس لوگوں نے طالبین سے نکالنا ہے پھر سٹے کو لکھ کر وہ مفتی صاحب کسی بیٹھ سے پوچھیں گے اور آپ کو تفصیلی جواب دے دیں گے آپ دمالی حالات بھی لکھ دیں گے, گے اس سے اپنے خاندانی حالات بھی اس میں آپ کو کیا کیا ذمہ کی ٹھیک ہے ساری باتوں کو لکھ کر دیں گے آپ اپنے خاندان کی اور طرف سارے بتا دیں گے. ایسی باتوں سے تو اللہ نے ہمیں چھڑائے ہوئے نا مفتیوں جو کی سے یہ تو مفت میں زندگی گزار رہے ہیں ہم نے اپنی جان چھڑائی ہوئی ہے اس پہ جا دے نکا کام جانے ہیں ہمارے تربیت داری ہیں کہ جب آدمی تین دن تک فاقہ کر لے اور کسی کو نہ بتایا تو اللہ تبارک سوال ایک, ایک سال کی الال روزی کا دروازہ کھولتا ہے کیونکہ نہیں ہے کہ اپنی جان ہو اور بال بچوں کی ذمہ داری نہ ہو بس تین دن پانی تھی اللہ اللہ کرتا ہوا پڑا رہا ہے تین دن کے بعد اللہ تبارک سوال ایک سال کے لال روزی کا دروازہ کھولتا ہے ماراجی امداد اللہ جب اجرت کر کے گئے انگریزوں کی طرف سے فانسی کا فیصلہ تھا کہتے ہیں گیارہ کے بارہ دن اٹھارہ دن مکمل کروا میں سے حال میں گزرے کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے زمزم پی کر پڑے ہوئے آخر پہ جب پریشانی ہوئی تو جا کر ملتزم للت اللہ کے دروازے ملتظم پر کہتے جس آدمی نے غلاف کعبہ کو ملتزم پر غلاف کعبہ کو پکڑا گویا اس سے اللہ سے بارہ کے دامن کو حق حق پکڑنے وہاں متزم پر دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے کہ دعا مانگی کہ یا اللہ پوری روزی کا بندوبست کر اور یا اللہ ایسا بندوبست کر کے میرے سلسلے پر افاقہ نہ آئے پورے سلسلے پر ایک ہی دعا مانگی ایک دوسری دعا والوں کو بار بار خراب مین کی آدمی نصیب اور سے دعا مانگی کہ خاتمہ ایمان پڑا ساری دعائیں کپور ہو گئی تو زمانے میں کہتے خان کا خرچہ بارہ سو روپئے موار ہوتا تھا اور سب جو ہے اللہ تعالیٰ سے پورا کرتا تھا اور ان کی وفات اٹھارہ آو نبے اور انیس سو کے درمیان اور اس زمانے میں شاید سونا بیس روپے تولا ہوتا ہے ہو بارہ سو کے کتنے تولی ہو گئے ہاں سولہ تولے ہوگی سٹھ تولے کتنے بنے گے یہ هذا فهم سابقا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله